السّلام اللہ و رحمتہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوین بادشاہ غربا اور باقی تمام سامعین بالد الخران صاحب کو شمال سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں درس نمبر سات سو دس تین سو باون ہے سات سو دس دعوت ہے. شریف کی شروع ابھی تک درود درست کی تعداد ہے اور اوراد فتح کی درخت نمبر تین سو باون ہے ہمارے سلسلے بس اوراد فتح میں اسما الحسنہ کی توضیع میں ہے اسناصل حسنہ میں جس مقدس نمبر چوبیس اور پچیس یعنی یا خافظ یا رافی اس سلسلے میں ہمارے جو تین عنوان سے ہم باز کرے تھے یا الخافظ و الرافیے کے لغوی معنی یہ عنوان یہ یہ عنوان تو ہو گئی اب ابھی نایا عنوان یہ الخافظ وررافی جلا جلال القرآن میں یہ دو اسماء الحضن قرآن پاک میں اسی سرد نے آیا ہے نہیں آیا ہے کہ سرد نے آیا ہے اور ان کے معنی کے حوالے سے قرآن پاک کی روشنی میں ہم تھوڑی سی گوشتوں کو انشاء کریں گے تو علماء فرماتے ہیں یہ دونوں اسماء حسنہ قرآن میں ہاں جی الخافظ وررافی کے سرد میں وارد نہیں ہوا ہے ہاں جی الخافظ ورافی اسی فائل کی سقی کے صنعت میں وارد نہیں ہوا ہے اور الخافظ کے مادہ خفظ سے امر حاضر <cuamil> <tose> <tose> طور پر امر حاضر کے طور پر جو تین مقامات پر ذکر ہوا ہے اس کے امر جو کا شکای ان میں سے دو مقام رسول اللہ وسلم سے مخاطب ہے اور فائل خفظ رسول اللہ ہیں جن میں رسول اللہ وسلم کا اپنے اصحاب اور تعبین سے عجزی و نرمی سے پیش آنے کا حکم ہے چنج سرائے حجرات آج نمبر اٹھاسی ایٹی ایٹ میں اللہ نے فرمایا وقف جناح کلین یعنی پیارے نبی صلی اللہ تعالی مخاطب ہے اسی خافظ کا پھیل امر ہے وقف یعنی وحفظ جناح کا للممن یعنی آپ مومنین کے ساتھ توازو اور انکساری سے پیش آئیں وقف یعنی آپ نیچے رکھیں اپنے دونوں کاندوں کو لن مومنین مومنوں کے لئے ترجمہ تو یہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ مومنین کے ساتھ توازو اور انکساری سے پیش آ جائیں اور دوسری جگہ شورۂ شعرا کی عید نمبر دو سو پندرہ ہیں اس میں اللہ الحال ہے وقف جناح کا لمنتا بھی المومنین کبھی نمومن وہی مطلب تھوڑا سا فرق کے ساتھ میرا بھی آپ جو ہے اپنی کاندھوں کو نیچے رکھیں ان جھکا کر لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی پیروی کرتے ہیں ان کے طبیع کا جنہوں نے پیروی کیا من مومن ممنین میں سے یعنی اور مومن میں سے جو آپ کی پیروی کریں ان کے ساتھ توازن انکساری سے پیش آ جائیں یہ دو آیت جو اللہ کے پیر نبی کے بارے میں آیا ہے اور ایک مہرد میں اولادوں کو اپنے والدین کے ساتھ توازن انکساری اور نرمی سے پیش آنے کا حکوم ایک آیت میں قاعد سرائے اِسرا کے نمبر چوبیس اس میں اللہ فرماتے وقف لہما جنا حضمن رحمتی وقر برحمٰ كماريان شغیرہ يہ مبارت ميں وقف لہمہ سے مخاطب ہے اللہ تعالى فرماتے وقف یعنی <coughs> تم اپنے جگہ کے رکھو ان دونوں کے ليے کے كے ماں باپ کے ليے جنا حز المن رحمتى یعنی اور مہر و محبت کے ساتھ ان کے آگے ان انکشاری کا پہلو جکائے رکھو اور دعا کرو وقل یوں دعا کرو رب برہم ہو ماں دگارہ پرو دیگر ان دونوں پر رم فرما کما رب بیان سغیرہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا ہے تو اس کے بعد دعا میں جو اس میں بھی وقف ص اللہ ماں جنا حضی یعنی بال با با اول اولاد سے اللہ تعالیٰ حکم کریں تم اپنی جو ہے جھکا کے رکھو ماں باپ کے لیے اپنی جو ہے ان کی ساری کا جو ہے کاندھے اپنی کاندھوں کو ان کی ساری کے ساتھ جھکا کے رکھو میں رحمت شفقت کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ جو ہے اپنی کاندھے ماں باپ کے لیے جھکا کے رکھو وقل اور کہا کر ان کہ حامی یہ دعا رب برحم ہماں پرواں اے میرے رب رحم اور ان دونوں پر میرے والدین پر کام ہاں جس طرح رب بیان انہوں نے مجھے پالا ہے سکیناً میرے بچپن میں میرے دیکھ بھال کیا میرا خیال رکھا ہے ہاں جی مجھے ہر نقصان دہ مقامات سے موضی حشرات سے ہر چیز سے مجھے بچا کر خلاف پلا کر اور میری تربیت کر کے مجھے جوان سالے بنائے اللہ تعالیٰ ان اولادوں سے حکم کریں کہ تم ماں باپ کے ہمیں دعا کرو اس میں بیواقف امر کیسے آئے چکا کے رکھو نیچے رکھو تو ان آیت میں قبض کے معنی پہلو جکائے رہنے یعنی پہلو کو جکائے رہنے کندھے کو جھکائے رکھنے پاس رکھنے تواز انکساری کے معنی ہیں جو کہ خافظ کے معنی مضدری ہے اسے القافظ جو اس میں اعظم اللہ تعالیٰ کا اس کے معنی مزدری ہے یعنی جکا کے رکھنا توازو کا انکساری کرنا ان معنی میں لیکن یہ افوال اللہ تعالیٰ منسوب لیکن یہ افوال اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب نہیں ہے ان کا فائل خدا تعالیٰ نہیں ہے بلکہ دو مور میں اللہ کی پیارے نبی کو محتبہ ایک مورم میں جو ہے اولاد کو ایک چوتھی شرح وا واقعہ کی عاد نمبر تین ہے چوتھی مور جو ہے قرآن باغ میں شرعۂ واقعہ کی عاد نمبر تین جو پہلے ذکر ہوا تھا خافظ اس میں خافذ اور کے الفاظ ہیں اسی ماد فائل کے الفاظ ہیں وہ تہ کرنے والا واقعہ ہوگا ہاں جی اس کے تجمین وہ دن جو ہے تہ و کرنے والا واقعہ ہوگا وہ دن قیامت کے دن یہ واقعہ بعض کو نیچا دکھائے گی قیامت کے دن اور بعض کو بے لحاظ درجہ بلند کرے گی قیامت کے دن جو ہے اس آیت سے جو ہے بظاہر تو اس آیت میں ہاں جی اس آیت میں بظاہر تو خفظ اور رفع کے نسبت اس دن اور اس واقعے کو قرار دیا ہے قیامت کو اس دن کو اس واقعے کو جو ہے نسبت اس دن کی طرف دیا ہے یقیناً خفظ و رف ہے کہ نسبت اس دن یعنی قیامت کے دن کی طرف کریں تو پھیل کی نسبت اپنے زمان کی طرف ہے اور یہ نسبت مجازی ہے لیکن یہ زبان کی طرف ہے اور یہ نسبت مجازی <صحن> معنی بیان کی روشنی نے اور اگر نفس واقعے کی طرف کریں تو بھی یہ نسبت مجازی ہے کیونکہ نفس واقعہ کسی کو نب پ... نیچا کرتا ہے نہ بلند کرتا ہے نہ واقعہ نہ زمان کسی کو نوچا کرتا ہے نہ اونچا کرتا ہے بلکہ اس واقعہ کا اصل محرک اس واقعہ کا اصل محرک اور اس واقعہ کو برپا کرنے والا حقیقت میں اس خبص و ربح کا فائل ہے حقیقت میں وہ قیامت کے دن کو برپا کرنے والا اس دن کسی کو اوپر نیچے کرنے کے واقعہ کا حاصل اس کے پیچھے کون ہے حقیقی مہارک کون ہے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو قیامت جو ہے ہاں جی قیامت کب برپا کرنا ہے اور اس دن کیا کچھ ہونا ہے یا کرنا ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کے حکم اور ارادے سے ہوتی ہے قیامت کے تمام مسائل و واقعات تو اس لحاظ سے اس آیت سے الحافظ و جو جو بینوان فائل حقیقی اس اس خبص و رفا فائل حقیقی فائل حقیقی وہ واقعہ قرار دے سکتے ہیں کیونکہ حقیقت میں کوئی حقیقی خفص و رفع کرنے والا تو ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ قیمت کے دن حقیقت میں کسی کے اوپر کرنا کسی کے نہ کرنا کسی کو جانا میں ڈال کے ذریعہ لخار کرنا کسی کو جنت میں نہانج پہنچا دینا کو نعمتوں سے نوازنا اور خیمین میں کسی گناہوں کو اللہ تعالیٰ انبیاء کے شفاعت قبول کر کے مدوقی شقین کے قبول کر کے کسی کو عزت دینا کسی کے جو ہے شفات قبول نہ کرنے جیسے مشقین کے غفار کی اور ان کو جو ہے جہنم میں ڈال دینا لہذا جو ہے اس آیت سے قرآن پاک میں ان دو عصما حسنہ کے وجود پر استعلال کر سکتے ہیں اس خافظ چونکہ ہاں جی خبر و رفع کا فائل حقیقی چونکہ اللہ تعالیٰ ہے اس لحاظ ہم کہہ سکتے ہیں ان دو اسم کا جو ہے خال رافع اور الخافظ اور رافی کا جو ہے اصل مضدر جو ہے اس کا اس کے نسبت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف قرآن پاک کے روشنی میں اللہ کی طرف کر سکتے ہیں کہ وہ ذات حقیقت میں واقع میں رافع بھی وہی ہے خافض بھی وہی ہے بلند کرنے والا بھی وہی ہے پاس کرنے والا بھی واقعہ میں اس دن میں جب وہی ہے تو ہمیشہ وہی ہے لیکن الرافے اسی طرح اسم میں اعظم کی صورت میں قرآن پاک میں ذکر نہیں ہوا ہاں جی کے حوجے حفظ الرافے بھی ہے اسی طرح ذکر نہیں ہوا لیکن فعل و ودگر آسما کی صورت میں کم از کم پچیس مہرج میں وارد ہوئے ہیں جی حفظ میں چار لیکن رافع کے زبان میں اس کی صورت میں تو اللہ تعالیٰ کے اسم کے طور پر تو قرآن میں نہیں آیا لیکن جو ہے اس کے جو فعل ہے خلماضی کے سر میں مظاہرے کے سر میں مختلف صورتوں میں جو اللہ کی طرف نسبت دے کے قرآن باغ میں ذکر ہوا ہے زیادہ لیکن الرافے اسی طرح جو اس میں اعظم کی سر میں ارافے یا الرافی او کی صورت میں قرآن باغ میں ذکر نہیں ہوا لیکن فعل و دیگر آسما کی سر میں مسجد کی صورت میں کم از کم پچیس موارد میں وارد ہوئی ہے اور ان تمام موارد میں فائل فائل رفع اللہ خود کو قرار دے ان تمام اونچا کرنے والا بلند کرنے والا جو بھی معنی سسم کا جو بنتا ہے لغات کے حوالے سے اللہ مقامات پہ پہنچانے والا رحم اور بلند مرتبہ دینے والا ان سب کا فائل اللہ تعالی خود کو قرار دے اور فعل رفع کی نسبت اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہیں ان تمام آیتوں میں لہذا ان افوال سے اللہ تعالی کے اس مقدس ارافِ بلا اشکال ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ ان تمام کا فائل اللہ تعالیٰ ہی ہے تو بلا شک شبا اللہ الراف ہے یعنی بلند کرنے والا بلند مرتبہ عطا کرنے والا وہ دیگر مناسب معنی جو اس مقدس کے لائق و مناسب ہیں ہاں جی تو ان آیات میں سے جو ہے خوف طوالت کی بنا پر صرف چند موارد ذکر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں ان میں سے پہلی آیت یہ ہے کہ ولجی جالکم خلائی فلاز و رَف عبا زکم <تصبح> فوق عباد درجات لیہ ہی ماتا کم سر انعام آیت نمبر ایک سو چھیاسٹھ ہے جی و اللجی اللہ و جالکم جس نے تمہیں زمین میں نائب بنا جالکم خلائی فلاز زمین میں تمہیں نائب بنائے اپنا ورف اباز فوق اباز اور تم میں سے بعض پر بعض کے درجات بلند کے بعض کو بعض پر فوکیز دے بہتری دے کیوں نہیں الغا کو بھی ماتا کم تاکہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے مختلف درجات کی صورت میں اس میں وہ تمہیں آزمائیں کسی کو بلند مقام دے کے آزماتے ہیں کسی کو نیچے رکھ کے آزماتے ہیں کسی کو مال دے کے آزماتے ہیں کسی سے مال لے کے آزماتے ہیں اللہ کے قانون ایسے ہی ہے تو اس آئیت میں اللہ تعالی نے ربح کے نسبت اپنی طرف دیا ہے اور رفا بعضکم فوق بعض فرمایا او اللہ تم مثباس کو اسے اللہ تمث باس کو بعض پر برتری فرما کر اور فرمایا کہ اس نے تم میں سے بعض پر بعض کے درجات بلند کیے تو اس میں رفائے درجات دنیاوی لحاظ سے بھی ہیں اور دینی لحاظ سے بھی ہیں اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں نائب و خلفہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نظام سلطنت چلانے کے لیے بادشاہ اور امیر بنا کر بلند مرتبہ عطا کیا کسی کو مال و دولت دے کر دوسروں پر فوقیت دیا کسی کو علم و معرفت اور حکمت دے کر آپ نے مقرب بندہ بنا کر بلند مقام عطا کیا اور یہ سب اسی ذات اقدس کی طرف سے ہیں اور وہی وہ جانتا ہے کہ کس کو بلند کیا جائے اور کس کو پس رکھیں اور کس کو دنیا میں مرتبہ دیا جائے اور کس کو دین و حرت میں یہ سب اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمت سے انجام دیتے ہیں تو یہ ایک آیت جو ہے جس میں رف حقاصہ جو اللہ کی طرف نسبت ہے جس کی توضیح ہو گئی الحمدللہ للہ باقی طبیعت بھی تھوڑا سا ناساس جسے میں یہیں پر اتفاق کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نصم الحسن کی صحیح معرفت نصیب کریں اور ہمیں جو ہے سچی جو ہے دین اسلام کی سچی معلومات حسُن اللہ تعالیٰ کی ہمیں سچی معرفات ہو اور اللہ ان کے سچی بندگی کر سکیں آمین سبح